ahmadiyat zindabad zindabad zindabad ahmadiyat zindabad احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے خوشی ہر دل, دل میں ہے hey. نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی یا زندہ باد احمد یا زندہ باد احمد زندہ باد زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہندی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی زندہ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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد بند الرحمن الرحیم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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدري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 من غفور رحیم یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانانی کے طور پر ہے۔ چلیں گے وقت تک کہ ہر مو وہی تو تھا کہ جو سلطان حرفک مت تھا وہی تو تھا کہ جو سلطان ہر فوہ حکمت تھا قلم کریش تھا اور حر عف اس کے قلم کریش تھا اور حرف اس کے کی جگا گئی ہیں زمان کو رت جگے اس کے جگا گئے ہیں زمانے کو رت جگے اس کے جلیں گے و چاند اور رے یہ سورج نقیب تھے اس کے کہ چاند بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دوستاہر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام 9 سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایم 530 اے ایم فائیو تھرٹی پہ ایف ایم ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے 12 بجے کے درمیان اے ایم فائیو پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں اور اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے تقریباً آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک پروگرام میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور تقریباً گیارہ بجے کے قریب آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسی الخام اللہ تعالی بن اصر عزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبۂ جمعہ پیش کیا جاتا ہے سامعین کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے ڈبلیو اسلام سی اور اس پروگرام میں اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعن کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں تقریباً گزشتہ دو گھنٹے سے ہمارا یہ پروگرام جاری تھا ایف ایم پوائنٹ سیون پہ اور اب ہم ایم فائیو تھرٹی پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام کے آغاز میں غلام مصباح بلوچ صاحب نے حضرت مسیح مود علیہ صلاحۃۃۃ وسلام کی کتب کے تعارف کے ذم میں آپ کی ایک مارکاتُ الرا تصنیف فتح اسلام کا تعارف پیش کیا تھا جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر تین میں موجود ہے اور جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پہ پڑھی جا سکتی ہے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی یہ کتاب فتح اسلام کا انگریزی میں بھی ترجمہ الاسلام پہ موجود ہے جو کہ وکٹری آف اسلام کے نام سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے حضرت مسیح محدود علیہ السلط وسلام نے یہ کتاب اٹھارہ سو نوے کے آخر میں تحریر فرمائی تھی اور اٹھارہ سو میں یہ تباہ ہوئی تھی اس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پروگرام کے آغاز میں پیش کیا گیا تھا اس کتاب کے حوالے سے یا اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے دیگر عمومی موضوعات کے حوالے سے آپ پروگرام میں سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمانہ نگرامی ان سوالات کے جوابات دیں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور فرونٹو کے باہر کے سامعین کے لیے 1855 -410 -6522, 1855 -410 -6522 اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اسلام yani uh, جی صاحب uh, اس وقت کوئی کالر تو غالباً ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اگر آپ پروگرام کے آغاز میں کچھ ابتدائی کلمات پیش کرنا چاہیں جی بہت شکریہ آج جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ مسیح مودیہ کی کتاب ہے فتح اسلام جو کہ حضور نے اپنے دعوی مسیح مود کے بعد پہلی کتاب جو لکھی وہ یہی تھی تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں دوبارہ یہاں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ سن اٹھارہ سو نوے میں لکھی گئی اس کتاب میں آپ نے پہلی دفعہ یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذری الہام یہ بتایا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے وکانہ واد اللہ مفولہ پھر آپ نے لکھا مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو پھر آپ نے لکھا کہ مسیح کے نام پر یہ آجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تاثیروں کو روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ افتراع اس عیسائی قوم میں استعمال کیے گئے اور ہر مکرو ہیلے کام میں لائے گئے اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو منظر رکھنا بہتر ہے اسی راہ میں ختم کیے گئے تو یہ جو آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی کاروائیاں یا اتنے مکر غیروں نے دکھائے ہیں تو اس کے مقابل پر حضور نے فرمایا کہ خدا نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانے کے سچے مسلمانوں کو یہ معائزہ دیا کہ اپنے اس بندے کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرہ کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجا اور بہت سے آسمانی تحائف اور الوی عجائبات اور روحانی معارف ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعے سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے سو اے مسلمانوں اس حاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معضہ ہے کیا ضرور نہیں تھا کہ سحر کے مقابل پر معوضہ بھی دنیا میں آتا تو یہ چند اقتباس میں نے عقیدہ ہے نا مسلمان میں وہ کہتے ہیں تو بہت ظلم ہو رہا ہوگا اس وقت جی کے وہ ظلم ختم کریں گے دجال کو قطر کریں گے میرا یہ سوال ہے کہ امام محمد السلام مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئیں گے یا یہ جو قیدہ بتایا جا رہا ہے اس کے لیے آئیں گے اور جو اگر آج آ جا جاتے ہیں تو, <coughs> تو کیا وہ مسلمان امت کے پیچھے چلیں گے یا مسلمان کی پیچھے چلنا پڑے گا جی ٹھیک ہے جناب طارق جی. صاحب خالباً صاحب آپ نے جواب دیا تھا لیکن اگر آپ دوبارہ نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے جواب نہیں دیا اس پہ بالکل یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو کافروں کو قتل کریں گے اور صلیبوں کو توڑیں گے تو یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ مسلمانوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مسلمان بالکل ٹھیک جا رہے ہیں ان میں اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو فرقہ واریت ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے یا بدتیں آئی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کو اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جب آئیں گے تو کافروں کو قتل کریں گے اور ہم ان کے پیچھے ہوں گے تو یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اگر مسلمانوں کو کچھ وہ کہہ دیں تو ایسا امام میدی ان کو قبول نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں امام بدی ہمیں وہ چاہیے جو کافروں کو قتل کرے اور ان کے خزانے بانٹے تو اگر امام مہدی آ کر یہ جیسے انہوں نے طارق صاحب نے سوال کیا آج آ جاتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ بات غلط ہے تو اس پر وہ کہیں گے آپ کو یہ حق کس نے دیا آپ کا کام کافروں کو قتل کرنا ہے تو اور یہ بات بالکل درست ہے یعنی اگر امام مہدی نے واقعی آنا ہے یعنی اگر نہیں آیا ابھی تک ہمارے نزدیک تو آ چکے اور اگر نہیں آئے تو یہ وقت ہے کہ وہ آئیں کیونکہ جتنا ظلم اور جتنی اسلام کے خلاف سازشیں اور اس کو مٹانے کی کوششیں آج ہو رہی ہیں اور خود مسلمانوں میں جو فرقہ واریت کا عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو مٹانے کی جتنی ضرورت آج ہے اور کب ہوگی تو ضرورت ہے کہ امام میدی تشریف لائیں اور ان حالات سے نکالیں جس میں کہ یہ امت پڑی ہوئی ہے شام میں دیکھ لیں کہ باغی گروپ اپنی حکومت کے خلاف لڑ کے کتنی لاکھوں جانیں اور سارا ملک اس نے تباہ کر دیا ہے تو جب سب مر مٹ جائیں گے پھر امام مہدی آئیں گے تو اس وقت آنے کا کیا فائدہ تو ان کے نزدیک جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ امام مہدی ان کے پیچھے چلیں گے یا انہوں نے امام مہدی کے پیچھے چلنا ہے تو جو عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ امام مہدی ان کو آ کر حاضری دیں گے اور اپنا پلان بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے تو اگر تو وہ پلان ان کے مطابق ہوا تو پھر وہ ساتھ دیں گے اگر نہ ہوا تو پھر ساتھ نہیں دیں گے اسی لیے جو پرانے بزرگان ہیں انہوں نے اس موضوع پر لکھا بھی ہوا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے سب سے بڑے دشمن جو ہوں گے اس وقت کے علماء الموروی حضرات ہوں گے مثلا یہ امام محی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتوحات مکیہ میں اذا خارجہ حاض ال امام المحدی و علیہ ادو و مبین الفقاء و خاصتاً کہ جب امام مہدی خروج کریں گے تو ان کے کھلے کھلے دشمن فقہا ہوں گے تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا ان کے پیچھے چلنا ہے تو اگر تو کوئی شخص کافروں کو مار دے یعنی وہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کا صفایا کر دے اور ان کے مال ان میں بانٹے تو ایسا شخص امام مہدی کے طور پر ان کو قبول ہوگا لیکن ایسا امام مہدی جو امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرے ایسا امام مہدی وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے اور ظاہری بات ہے کہ اگر امام مہدی آ کر یہ کہتا ہے کہتے ہیں ان کو کہ حضرت عضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ, وہ نور نہیں تھے بلکہ وہ بشر تھے تو اس پر جو بریلوی حضرات ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے یہ آپ نے بات کیسے کہہ دی تو اگر اس کے مخالف بات کریں گے تو دیوبندی کھڑے ہو جائیں گے اگر امام مہدی یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ جو تھی وہ برحق تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے تو شیعہ حضرات کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ کیسی بات کہہ دی امام میدی آپ نہیں ہو سکتے اور اگر وہ یہ کہیں کہ تینوں خلفاء غلط تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا تو سارے جو شیعہ حضرات کے علاوہ فرقے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی بھی ایسا ایسی بات مسلک والے اپنے خلاف سننا نہیں چاہتے ایسا امام مہدی وہ چاہتے ہیں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آنے والا امام مہدی جو مسیح مہود بھی ہے وہ حقم و عدل ہوگا یعنی اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط لیکن آج کل کے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے اس کو بتانا ہے کیونکہ وہ تو آج پیدا ہوں گے تو ہم تو بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ کیا دین ہے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ کشمکش جو ہے اس وقت پیدا ہوگی لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو تو اسی لیے ہم یعنی مذاق میں ان لوگوں کو کہا کرتے ہیں کہ جس قسم کا تصور آپ نے بنا لیا امام امامدی کا تو وہ اس در سے آتے ہی نہیں کیونکہ آگے جو آ کے ان کے ساتھ ہونا ہے تو اس در سے ہو گیا اس سے اچھا ہے کہ میں جاؤں ہی نہ تو بہتر ہے کیونکہ ان مسلمانوں نے مولویوں نے ان کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرنی ہے ہر مسلک والے نے کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں اگر نہیں تو آپ امامہدی نہیں ہو سکتے اور یہ بات خود ان کے علماء نے لکھی بھی ہے خاص طور پہ خلافت کے قیام کے متعلق کہ خلافت ہونی چاہیے امت مسلمہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے ایک مرکزی قیادت ہونی چاہیے جو ان کو اکٹھا کرے اور اس کے لیے خلافت بہترین نظام ہے لیکن آگے خود ہی لکھتے ہیں کہ خلافت خلیفہ جو ہے وہ ہو کس میں سے اگر سنی بنائیں تو شیعہ نہیں مانیں گے اگر دیوبندی بنائیں تو بریلوی نہیں مانیں گے اگر بریلوی بنائیں تو دیوبندی نہیں مانیں گے اہل حدیث بنائیں تو دوسرے نہیں مانیں گے تو یہ جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خلافت کا قیام ہم کر ہی نہیں پاتے تو یہ فرقہ واریت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک عذاب قرار دیا ہوا ہے تو اس عذاب میں یہ پھنس کے رہ گئے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے جو مسیح معود اور امام مدی جو آ چکے ہیں ان کو ماننا ہی اس کا حل ہے اس لیے مسیح معود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس زمانے کا حصن حسین میں ہوں تو جو بھی مجھ کو مانے گا وہ ان چوروں اور قزاکوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو جنہوں نے نہیں مانا وہ واقعی ان کے پیچھے ان کے رحم و کرم پہ پڑے ہوئے ہیں تھوڑی سی دھمکی مولویوں کی طرف سے آ جاتی ہے تو کس طرح وزیر بھی توبہ توبہ کرنے لگ جاتے ہیں اسمبلیوں میں اور کہ میرا تو نواز بلّہ یہ مطلب نہیں تھا لا اللہ محمد رسول میں خاتون نبین کو مانتا ہوں ختم نوت پر میرے معنی وضاحتیں پیش کرنے لگ جاتا ہے تو جب اس قسم کی صورت حال ہو تو اس میں آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ امام میدی کے پیچھے یہ لوگ چلیں گے اور دوسرا اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کہ یہ لوگ مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ کو الگ اور امام مہدی کو الگ وجود مانتے ہیں لیکن جماعت احمدیہ اس حدیث کے مطابق کہ لل مہدی و عیسیٰ کہ امام میدی اور عیسیٰ یہ مسیح معود ایک ہی وجود ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کو وہ مانتی ہے اور اسی لحاظ سے ہم حضرت کی جس میں قرآن پاک نے صاحب صاحب طور پر قہب وہ نقل لبم ذاتر شمالی بال وسیط کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹوں پہ بدلتا تھا ان کے قلوب کو شمال اور جنوب کی طرف اور یہ واضح نشانی ہے کہ ایک کروٹ پر تین سو سال انسان سو نہیں سکتا تو یہ صرف محاورانی حقیقت ہے اور دوسرا کہ ازیر السلام کو سو سال سلایا گیا کیوں سلایا گیا یہ اللہ کو کسی بھی انسان کی کسی بھی بدعقیدہ اور کافر کے مشورے کی ضرورت نہیں وہ اللہ کے کام تھے اب آخری میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غرام قادیانی نے اتنے دعوے کر دیے ہیں اتنے دعوے کیے ہیں کسی ایک پر وہ قائم نہیں رہے آخری تک انہوں نے یوں کہہ دیا کہ میں آدم کی جاہ شرم گاہ ہوں اب مجھے بتاؤ کہ کسی نبی نوزار اس طرح کی کسی قسم کے اس طرح کے دعوے آپ کے سامنے نظر آئے ہیں مجھے ان باتوں کا جواب دیجیے گا بہت شکریہ جیبال صاحب ہمارے ساتھ السلام علیکم جی سر جی ابھی وہ پہلی دفعہ جب اناؤنس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ نبی حضرت وفات پا چکے ہیں مجھے میرا مجھے جواب سمپل چاہیے مولانا فلانا یہ اس طرح سے نہ کریے گا یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ جن کو افضل الانبیاء کہا ہے اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں ان کی حرمت کے لیے مطلب آیا ہوں اسلام کی عزت کے لیے تو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی بتائی وہ مرزا قادیانی کو کیوں بتائی چودہ سال سال ٹھیک ہے جناب اقبال صاحب آپ کا سوال آ جی مرضبا صاحب پہلے امین صاحب کے کئی سارے سوالات کے اکٹھے جی اس میں پھر وہی اعصاب والا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایک پہلو نہیں سو سکتا اس لیے ان کو پہلو بدلائے اور اس کے لیے تین سو سال سو, سو گئے وہ کیونکہ اتنا لمبا عرصہ ایک پہلو پہ نہیں سو سکتے تو اس لیے پہلو بدلایا اور دوسرے پہلو پہ سلو آیا آپ کوئی بندہ تین سو سال تک سو سکتا ہے ویسے دو پہلو کی بجائے چار پہلو پہ بھی سلا کے دکھائیں کہ کون ہے جو تین سو سال تک جو ہے وہ سویا پڑا رہے انسان جو نیند کرتا ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اور جو کام کرنے کی وجہ سے کمزوری آ ہے اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ وقت اس کو نیند کے لیے درکار ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے نیند رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن بنایا ہے کام کے لیے تو تھوڑی سی نیند کے بعد انسان پھر حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور اپنے کام پہ لگ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تین سو سال تک تو سوئے رہے اور دو پہلوؤں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹایا پلٹایا کیونکہ ایک پہلو پہ سونا مشکل تھا تو سو سال سونا جو ہے یہ بھی بہت مشکل ہے سو سال کیا اب دس دن کوئی بندہ جو ہے مسلسل سوائش کے کہ وہ ہوش ہو جائے اور ہوش ہی نہ ٹکانے ہوں تو وہ ایک اور بات قوموں میں چلا جائے لیکن ایک پوری کی پوری قوم سوئی پڑی ہے تین سو سال گزر گئے ہیں اور باہر والوں کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے ان غاروں میں پناہ لی ہوئی ہے اور اور تین سو سال تک وہ سوئے پڑے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اس میں ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفسیر بیان کروں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے تفسیر کبیر جو حضرت خلیفت المسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اس کی پانچویں جلد جس میں صورت کاف ہے اس میں ساری تفسیر بیان ہوئی اور ہو تاریخی واقعات کے ساتھ کہ کس طرح رومن حکومت ان پر غاروں کے اندر بھی حملے کرتی تھی کبھی کبھی ریڈ کرتی تھی اور جن لوگوں نے وہ غاریں دیکھی ہیں کیٹا کومز وغیرہ اب تو ویڈیوز بھی پڑھی ہیں آن لائن ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پیچیدہ راستے انہوں نے اندرگاروں کے اندر بنائے ہوئے تھے جس میں یہ چھپ جاتے تھے تو کبھی کچھ لوگ اس رومن سپاہیوں کے ہاتھ لگ بھی جاتے تھے اور وہ شہید ہو گئے جاتے تھے لیکن باقی قوم اس طرح اندر چھپی رہی اور اس کو ہی یہ قرآن کریم نے محاورے کے طور پر ہمارے نزدیک استعمال کیا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام والے واقعے کی تفسیر بھی تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ یہ ایک ظاہری واقعہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سو سال تک جو ہے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ مار دے اور اس پہ جو امین صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھ تیری گدھے کی ہڈیوں کو ہم جوڑتے ہیں وہاں گدھے کی ہڈیوں کو جوڑنے کا ذکر نہیں ہے وہاں تو قرآن کریم نے فرمایا منظور اللہ تعام کا اپنے کھانے کو دیکھ اور گدھے کو دیکھ بس اس کے آگے اگلا مضمون شروع ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہم نے تجھے دکھا دیا ہے ہم ہڈیوں کو اسی طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اور ان کو زندہ کرتے ہیں تو اس گدھے کی ہڈیوں کا ذکر نہیں ہے کہ ہڈیوں گدھے کو مار دیا اور پھر کہا کہ ہم اس گدھے کی ہڈیاں جوڑ کر دکھاتے ہیں تو سو سال تک اگر کوئی جانور مر بھی جائے تو اس کی ہڈیاں تو پھر وہی جراثیم وغیرہ وہ کھا جاتے ہیں باقی جا کے کچھ بچتا ہے لیکن قرآن کری میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اس گدے کی ہڈیوں کو ہم نے جوڑا وہ ویسے ہی تھے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنا گدھا دیکھ اور اپنا کھانا دیکھ ویسے ہی کھڑے ہیں تو یہ بھی یعنی ایک غیر معقول سا نامعقول سا واقعہ لگتا ہے کہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں یہ اللہ یہ قوم کیسے زندہ ہوگی اور نبی کو اللہ تعالیٰ مار دیا سو سال مارے رکھا تو ہمارے نزدیک یہ ایک کشفی واقعہ ہے اور قرآن کریم نے اس کو مثلا موسیٰ علیہ السلام کا جو سولویں پارے میں ذکر ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین نے اس کی تعبیرات کی ہیں بعض حصوں کی کہ اس کی تعبیر یہ ہے خود ذبنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر کی ہوئی ہے کہ یہ جو کنز کا لفظ ہے اس میں خزانہ تھا اس کی تعبیر یہ ہے تو اس سے میں یہ تعبیریں ہوتی خوابوں کی ہیں یہ کشف کی ہیں ظاہری واقعات کی نہیں ہوتی تو اس میں یہی حضر مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ پوری تفسیر آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کروں بہرحال یہ اتنی ضرور ہے کہ تین سو سال تک کسی پوری قوم کا سوئے پڑے رہنا اور مرنا نہ کھائے پیے بغیر سوئے پڑے ہیں اور مرے نہیں اور بعد میں اٹھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف بات ہے ہاں یہ محاورتاً کلام ہے کہ پوری قوم سوئی رہی یعنی پوری قوم غافل رہی باہر کے حالات سے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اس میں وہ بے خبر رہے کچھ کچھ حالات ان کو علم میں آتے تھے لیکن پوری طرح وہ باہر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے جی بہت بہت شکریہ مصر صاحب آ, اس کے بعد آ, اقبال صاحب کا سوال کہ آ, حضور, صل اللہ صلی اللہ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں نہیں بتائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں آ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات بتائی گئی تھی اب ہم وہ بات اقبال صاحب کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حرد عیسہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں چنانچہ حرت حضور صلی اللّہ علیہ و فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی تو 120 سال عمر پائی میں ان کی وفات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جو صلیب والا واقعہ ہے وہ تینتیس سال کی عمر میں پیش آیا تو یا تو تینتیس سال بیان کرتے تو اس میں عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے ان نا عیصب نہ مریمہ عاشا عشرین و میتن كہ حتیثہ علیہ السلام ایک سو بیس سال زندہ رہے تو ایک سو بیس سال زندہ رہے اس کے بعد کیا ہوا جب یہ کہا جائے کہ کسی نے ستر سال عمر پائی تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو یہی مطلب یہاں ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنز المال جو حدیثوں کی کتاب ہے اس کی یہ حدیث ہے انَی صبن مریم عاشہ عشرین و میاں کہ حدیثہ ابن مریم علیہ السلام ایک سو بیس سال زندہ رہے تو یہ خبر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی تو یہ آپ تعجب نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں چلا حضرت مرزا صاحب کو کیسے پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر تھی جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب آ, اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ ٹاپک کے حوالے سے کہنا چاہیں جی آج پھر ہم جب تک کوئی کال نہیں آتی تو یہ رسالہ فتح اسلام سے ہم کچھ سے پڑھتے ہیں <تصفح> حضور فرماتے ہیں اے مسلمانوں جو العظم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ذریت ہو انکار اور بزنی کی طرف جلدی نہ کرو اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے اچھا اس میں امین صاحب کا دوسرا سوال یاد آ گیا مجھے جی میں نے نوٹ نہیں کیا تھا وہ جو کہ مرزا صاحب نے بہت دعوے کیے تو آخر میں جو انہوں نے بات کی وہ اس کا حوالہ بتائیں کہ یہ عزو نے کہاں بات کی ہے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں اپنی طرف سے الفاظ نہ بنایا کریں جو حضرت مرزا صاحب نے بات لکھی ہے وہ پڑھ کے سنا دیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بات کیا لکھی ہوئی ہے زبانی آپ اپنے ذہن سے الفاظ بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اصل میں لکھا کیا ہوا ہے تو اس سوالے کے ساتھ آپ پڑھیں تو پھر تو امید ہے کہ آپ کو سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب چاہیے تو پھر ہم آپ کو ضرور اس کا جواب بتا دیتے ہیں اے مسلمانوں جو اول الازم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ضروریت ہو اب یہ بھی مسیح محدود اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اظم مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا ناوزب اللہ وہ پتہ نہیں کس کی اولاد ہے تو یہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ یہ جملہ دوبارہ سن لیں اعظم مرزا صاحب فرما رہے ہیں اے مسلمانوں جو العظم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ذریت ہو ضروریت یعنی نسل جی اولاد تو اے مسلمانوں جو نیک لوگوں کی ضروریت ہو انکار اور بزنی کی طرف جلدی نہ کرو اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے اور بے شمار لوگ اس کے دامے قریب میں آ گئے ہیں تم دیکھتے ہو کہ کس قدر زور سے دین اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کیا تم پر یہ حق نہیں کہ تم بھی کوشش کرو اسلام انسان کی طرف سے نہیں کہ تا انسانی کوششوں سے برباد ہو سکے مگر افسوس ان پر ہے کہ جو اس بےکنی کے لیے درپے ہیں اور پھر دوسرا افسوس ان پر ہے جو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے نفس کی عیاشیوں کے لیے تو ان کے پاس سب کچھ ہے مگر اسلام کے حصے کا ان کی جیب میں کچھ نہیں تم پر افسوس کہ آپ تو تم اہلائے کلمہ اسلام اور دینی انوار کے دکھلانے کی کچھ قوت نہیں رکھتے مگر خدا تعالیٰ کے قائم کردہ کارخانے کو بھی جو اسلام کی چمکار ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے شکر کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے آج کل اسلام اس چراغ کی طرح ہے جو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے یا اس چشمہ شیریں کی طرح ہے جو خس و سے چھپا دیا جائے اسی وجہ سے اسلام تنزل کی حالت میں پڑا ہے یعنی اسلام خود تو بڑا شیریں میٹھا چشمہ ہے لیکن اس کے اوپر خس و ڈال دی ہے یعنی یہ جو مولوی حضرات اوپر بیٹھے ہیں ظاہری بات ہے باہر کی دنیا تو ان کو ہی دیکھتی ہے کہ اچھا یہ جو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی اسلام ہوگا پھر تو حضور فمارے یہ خسوخا شاک ہیں لیکن اصل جو چشمہ ہے وہ پیچھے ہے جہاں تک دنیا کی نظر نہیں جاتی اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی نہیں دیتا اس کا دلکش اندام نظر نہیں آتا مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کی محبوبانہ شکل دکھلانے کے لیے جان توڑ کر کوشش کرتے اور مال کیا بلکہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ کس درد کے ساتھ حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے اس زمانے کے مسلمان بھائیوں کو اس مشن کے لیے بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی تعداد آئی بھی اور پھر اس من انصاری اللہ کے جو الفاظ اس پر لبیک کہا اور بڑا ساتھ دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر طرف سے اس جماعت کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں سو سال سے زیادہ عرصہ ہوا پہلے دن سے یہ فتوے کفر کے اور قتل کے اور قطع تعلقی کے یہ چل رہے ہیں لیکن احمدیوں نے وہ سب کچھ برداشت کیا جانے میں دیں مالی نقصانات بھی اٹھائے اور پروسیكوشن بھی برداشت کی اور آج کل بھی کر رہی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ اس کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جی <coughs> بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اقبال صاحب ان کا سوال لیتے ہیں اقبال صاحب السلام علیکم اقبال صاحب السلام علیکم غالباً اقبال صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ان سے گزارش یہ دوبارہ ہمیں کال کر لیں فور ون سکس فور ون ہمارے اسٹوڈیوز میں کال کرنے کا نمبر فور ون سکس اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم 530 پہ سماعت فرما رہے ہیں اور آپ ہمارے پاس تقریباً سوال سوال و جواب کے سلسلے کے لیے تقریباً دس منٹ سے کم ہی باقی ہے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت امیر البومنین خلیفۃ المسیح الخامصید اللہ تعالی بن نصر العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے فور ون سکس جی مصباح صاحب جی وہ کہ اس زمانے میں اللہ تعالی نے اسلام کی خدمت کے لیے ہی حضرت غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ توفیق جماعت احمدیہ مسلمہ کو مل رہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی توفیق پا رہی ہے تو ایک تو وہ اسلام ہے جو آپ ٹی وی پر دیکھتے رہے ہیں کہ جو مولوی حضرات پیش کرتے ہیں تو آپ خود یہ سوال سوچیں کہ کیا واقع یہ اسلام ایسا ہو سکتا ہے یا یہ اسلام کے علمبردار ہو سکتے ہیں تو یا دوسری طرف یہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح قرآن کریم کے دوسری زبانوں میں ترجمے جو ساٹھ سے بھی زیادہ زبانوں میں جماعت عمدہ کر چکی ہے اور مزید ترجمیں جاری ہیں اور پھر قرآن کریم کی صداقت کے لیے مختلف پروگرامز مثلاً آج ہی یہاں ٹورنٹو میں قرآن اینڈ سائنس کے موضوع پر ایک سیمینار تھا جو تقریباً دس گھنٹے جو ہے وہ جاری رہا اور دنیا کے مختلف ممالک سے امریکہ سے یو کے سے آئے ہوئے اسکالرز نے اپنے مقالے پڑھے کہ کس طرح وہ باتیں جو آج سائنس نے دریافت کی ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی ان سے اس کی نشاندہی فرما دی تھی اور ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی تھی تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہبی خیالات کو یا مذہبی دلیلوں کو نہیں مانتے تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو سائنس کہتی ہے قرآن کریم وہ باتیں کتنا عرصہ پہلے ہمیں بتا چکا ہے اور وہ بنیاد ہمیں قرآن کریم میں نظر آتی ہے تو بہت ہی مفید اور علمی سیمینار تھا جو آج منعقد ہوا اور ایسے سیمینار پوری دنیا میں منعقد ہوتے ہیں اور اسی طرح یہاں کی لائبریریوں میں یہاں کے بک فیئرز میں یہ اسلامک کتب پر مبنی یہ بک سٹالز اور یہ لگائے جاتے ہیں اور اوپن سیشن ہوتے ہیں اوپن فورم ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا تو اللہ نے جب کہہ دیا تو بس آگے سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا یا یہ عقل اس کو نہیں مانتی تو جب کہہ دیا تو کہہ دیا آگے سے سوال نہیں کرنا تو اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح عدود علیہ السلام کی کتابیں اور خلفہ کی کتابیں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں تو وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دیا ہے حضرت مسیح علیہ اسلام کو اس میں پھر آپ وہ حکمتیں اور وہ پہلو قرآن کریم کے اسلامی تعلیمات کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بہت حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات کی تسلی ان کو ہو جاتی ہے کہ جو باتیں ہم نے بچپن سے سن رکھی تھیں یہ پہلو جو ہے کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی ان لوگوں کو وہ باتیں بتائیں ہی نہیں ہمارے نزدیک اسلام کی خدمت یہی ہے کہ ہم گاڑیاں جلا دیں یا گھروں کے یا دفاتر کے شیشے توڑ دیں اور ہڑتال کر کے روڈ بلاک کر دیں تو یہ جنت میں جانے کا اور اسلام کی خدمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے تو باہر کی دنیا یا وہ غیر مسلم ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس یہاں گھر بیٹھے آپ اپنا ملک اجاڑتے جائیں اور اس سے آپ اسلام کی خدمت کرتے چلے جائیں گے تو یہ خطرناک پہلو ہے اور اسی وجہ سے آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علماء ہم من منت عدیم السما یعنی آخری زمانے میں جب مسلمان برائے نام رہ جائیں گے اس وقت کے علماء جو ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے تو جب خدا کا نبی یہ بتا رہا ہے کہ وہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث علماء نہیں ہوں گے بلکہ بدترین مخلوق جو ہے مخلوق کی جو بدترین قسم ہے وہ وہ ہوں گے تو اتنے بڑے انظار کے بعد پھر بھی اپنی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ان کو ہی دیکھنا اس سے بڑی بات اپنی تباہی کی اور کیا ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ مزبا صاحب ثامنِ کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ای ایم فائیو تھرٹی پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب اللہ مصباح بلوچ صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اور اس کے علاوہ تمام سامعین آپ کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں اظہر وڑائد صاحب کی خدمات حاصل رہیں آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسی الخامصید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خود جمعہ پیش کیا جائے گا آ, اس کے بعد اگلے ہفتے کے دن انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تعلق کو دوستاہر کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں کر خدا کار دل میں ہے احمدی یندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد السلام علیکم و اللہ احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمد زندہ باد احمد زندہ باد زند وح دہ لری کل وش دن دن دہ رسول منشی تو الحمد للہ ہر بللہ نب دو نست دن سر تو مستقر دین عَلَيْهُمْ آج سے پھر میں بدری صحابہ کا ذکر دوبارہ شروع کروں گا پہلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سنان بن ابھی سنان جو بنو وسود کبیلا سے تھے اور بنو عبد شمس کے حلیف تھے غزوہ بدر میں آپ نے حصہ لیا غزوہ عہد میں اور خندق میں اور حدیبیہ سمیت جتنی لڑائیاں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں ان تمام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے بیت رضبان میں سب سے پہلے کس نے بیت کی اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک حضرت اللہ بن عمر نے بیت کی اور بعض حضرت صلی اللہ بن القوا کا نام بیان کرتے ہیں لیکن وقت کے نزدیک حضرت سنان بن ابھی سنان نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اور بعض کے نزدیک حضرت سنان کے والد نے سب سے پہلے بیت کی سادت حاصل کی بہرحال بیان ہوئے تاریخ میں کہ بیت رضوان میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بیعت لینے شروع کی تو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ میری بیعت لیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرتے ہو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جو آپ کے دل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے میرے دل میں کیا ہے تم صحابہ کی صحبت کی صحبت کا بھی اثر تھا انہوں نے عرض کیا کہ فتح مند ہونا یا شہادت پانا اس پر دوسرے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اسی بات پر بیعت کرتے ہیں جس پر حضرت سنان حسن رضیٰ عنہ نے بیت کی جو جس پر یہ بیت کرتے ہیں حضرت سنان رضی طالیٰ عنہ کبار مہاجرین صحابہ میں سے تھے تو بن قوالت نے دعویٰ نوود کیا سب سے پہلے حضرت سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل لکھ کر خبر دی جو اس بن مالک پر عامل تھے دوسرے صاحب جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت مہجا جو حضرت عمر کے غلام تھے ان کی ولدیت صالح تھی بالکل کا نام غزوہ بدر میں سب سے پہلے شہید تھے یہ ان کا تعلق یمن سے تھا قیدی ہونے کی حالت میں یہ حضرت عمر کے پاس لائے گئے شروع میں خصوقت حضرت عمر نے احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا آپ اول المہاجرین میں سے تھے غذبۂ بدر میں شریک ہوئے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ آپ اسلامی لشکر کے سب سے پہلے شہید تھے دو صفوں کے درمیان تھے کہ اچانک ایک تیر آپ کو لگا جس سے آپ شہید ہو گئے عامر بن حضرمی نے آپ کو شہید کیا تھا اس کا تیر لگا تھا حضرت سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ حز مہیب حضر محجہ شہید ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے انا مہجا ہوں و اللہ رب ارج کہ میں مہجا ہوں اور اپنی پروردگار کی طرف لوٹنے والا ہوں فض مہجا ان لوگوں میں شامل تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ولاۃ اطروینہ ید اون ربہ ہوں ولا اطر و دل لذینہ یدنا ربا ہوں اور تو لوگوں کو نادد جو اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے صبح بھی پکارتے ہیں اور شام کو بھی پکارتے ہیں ان کے علاوہ مندرجہ الرصاب بھی شامل تھے اس میں حضرت بلال حضرت صہیب حضرت مار حضرت قباب حضرت اطبا بن غضوان حضرت اوس بن خالیر حضرت عمر بن فحر اس کا مطلب یہ نہیں ہے ناعود بلّہ یہ جو آیت نادر ہوئی تھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو تھکارتے تھے آپ کا پیار اور عزت اور احترام اور شفقت غریبوں کے لیے بے مثال و غیر معمولی تھی جس کا ہمیں حدیثوں سے بھی ان کے اپنے حوالوں سے بھی پتہ لگتا ہے اس سائت میں اصل میں تو ان امیر امیر لوگوں اور بڑے لوگوں کو جواب ہے جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ عزت و احترام دیا جائے اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تو رسول کو یہ کہا ہوا ہے اور یہ حکم ہے کہ غریب لوگ جو ذکر اور عبادت میں بڑھے ہوئے ہیں ان کی عزت اور احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری دولت اور خاندی خاندانی عزت سے زیادہ ہے اور اللہ کا رسول تو وہی کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے بس اس آیت سے یہ جوابی دیا گیا اصل میں تو ان امیروں کو جن کے خیال میں یہ تھا کہ ان کا مقام زیادہ بلند ہے کہ یہ تمہاری اللہ کے رسول کو تمہاری عزت اور تمہاری دولت کی کوئی پرواہ نہیں اس کو تو یہی لوگ پیارے ہیں <تصفح> پھر حضرت عامر بن مخلت ایک صحابی تھے ان کی والدہ کا نام مارا بن تخنصاح تھا ان کا تعلق حضرت قبیلے سے بنو مالک بن نجار سے تھا غزوہ بطر و غزہ عہد میں شریک ہوئے اور عہد کے دن یہ شہید ہوئے ایک صاحبی تھے حضرت حاتب بن امر بن اب اب شمس ابو ابو خاتحب ان کی کنیت تھی ان کا قبیلہ بنو و عامر بن لوئی سے تھا ان کے والد ان کی والدہ اسما بن تہارت بن نوفل تھیں جو قبیلہ عاشیہ سے تھیں حضرت سہیل بن عمر حضرت سلید بن عمر اور حضرت سکران بن امر آپ کے بھائی تھے حضرت ہاطب بن امر کی اولاد میں امر بن ہاطف تھے ان کی والدہ ریتا بنت تھے القمہ تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار میں تشریف آوری سے پہلے آپ حضرت ابو کے صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے تھے حفشہ کی سرزمین کی طرف دو دفعہ ہجرت کی اور ایک روایت کے مطابق ہجرت الاء میں سب سے پہلے جو شخص ملک کے حفشہ میں آئے وہ حضرت ہاتح بن امر بن ابد شمس تھے جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت بن عبد المنظر جو حضطبولا وابا بن عبد المنظر کے بھائی تھے ان کے گھر میں آپ اترے غزوہ بدر میں اپنے بھائی حضرت سلید بن عمر کے ساتھ شریک تھے اور غزوہ ابودھ میں بھی شریک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنتظام کی شادی حضرت سلید بن عمر سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت بنت بنتظما کی شادی حضرت سلید بن عمر نے کروائی اور بعض کے نزدیک حضرت ابو حاطف بن عمر نے شادی کروائی اور اس وقت سکر جو باندھا گیا تھا وہ چار سو دن تھا اس شادی کی تفصیل ایک طبقات القبرہ میں اس طرح درج ہے کہ اس حضرت سودا کے خامد اول حضرت سکران بن امر جو کہ حضرت فاتح بن عمر کے بھائی تھے ان کی حبشہ سے مکہ واپسی پر مکہ میں وفات ہو گئی جب حضرت سودا کی عدت پوری ہوئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا حضرت سودا نے فرمایا عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ کے پرت ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کوئی مرد مقرر کریں کہ وہ آپ یعنی حضرت سودا کی شادی مجھ سے کروائے اس پر حضرت سودا نے حضرت حضرات بن عمر کو مقرر کیا جس طرح حضرات نے حضرت سودا کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کروائی حضرت سودا حضر ختیجہ کے بعد پہلی خاتون تھیں جس سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خدیبیہ کے مقام پر ہونے والی بیتر زبان میں بھی یہ شریک تھے پھر ایک صحابی تھے حض ابو ابو حزامہ بن اوس ان کی والدہ کا نام امرا بن مسعود تھا حضر مسعود بن اوس کے بھائی ہیں حضر مسعود بن اوس بھی جنگ بدر میں شامل ہوئے انہوں نے حزبہ بدر میں احد میں اور خندق سمیت تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سا ہمراہ شرکت کی ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہو گئی پھر ایک صحابی ہیں حضرت تمیم جو مولا خراش یہ, یہ حضرت تمیم حضرت خراش کے غلام تھے آزاد کردہ غلام تھے حضرت علیہ ص نے آپ کے اور حضرت خباب بن اطبا بن غضوان کے آزاد کردہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت خباب بن اطبا کے آزاد کردہ جو آزاد کردہ غلام تھے ان کے درمیان قائم فرمائی غذبہ بدر عہد میں انہوں نے شرکت کی <تصفح> پھر حضرت منظر بن قدامہ تھے ایک صاحبی حضرت منظر بن قدامہ کا تعلق قبیلہ بنو غنم سے تھا انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ خود میں شرکت کی علامہ واقدی کے مطابق ان کو بنو قائم کا قیدیوں پر مقرر کیا گیا تھا پھر حضرت حارث بن حاتب تھے صحابی بدری صافی ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ کی والدہ کا نام امامہ بنت سامت تھا آپ کا تعلق انصار قبیلہ اوس تھا حضرت صالبہ بن ہاطف کے بھائی تھے حضرت تھارس بن ہاطف اور حضرت ابو البابا بن عبد المنظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزہ بدر کے لیے جا رہے تھے کہ روحا کے مقام پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو وابا بن عبد المنظر کو مدینہ کا حاکم جب کہ حضارث بن عاطب کو قبیلہ بنو عمر بن عوف کا امیر بنا کر مدینہ واپس بھجوا دیا لیکن ان دونوں کو اساب بدر میں شامل فرماتے ہوئے مالغ غنیمت میں سے بھی حصہ دیا حضرت حارث بن ہاطب کو قصبہ بدر عہد اور خندق سمیت بیت رضوان میں بھی احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا بدر میں کیونکہ تیار کے جا رہے تھے اور ان کی پوری نیت تھی کہ شامل ہوں گے اس لیے احدر صلی اللہ وسلم نے باوجود اس کے ان کو واپس بھجوایا تھا امیر مقرر کر کے لیکن ان کا شمار بدر کے میں شامل ہونے والوں میں کیا غزوہ کیبر میں جنگ کے دوران ایک یہودی نے قلعے کے اوپر سے تیر مارا جو کہ حضرارث بن حاطب کے سر پر لگا جس سے آپ شہید ہو گئے حضرت ثالبہ بن زید ایک صحابی تھے ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو خدرش سے ہے غذبہ بدر میں یہ شامل ہوئے تھے حضرت ثابت بن الجز کے والد ہیں یہ تھے حضرت حضرتالبہ بن زید کا لقب الجز ہے الجز آپ کی مضبوطی ہے اور مضبوط ازم و ہمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے یعنی جز کہتے ہیں جو مضبوط تنا درخت کا تنا ہو اس کو بھی جو کہا جاتا ہے یہ چھت کا شتیر اور بیم جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے بار بڑے مضبوط دل کے مالک تھے اور مضبوط عزم و ہمت کے مالک تھے اس لیے ان کو لکو پڑ گیا الجز حضرت صالبہ بن زید کی کوئی روایت محفوظ نہیں ہے اس کے علاوہ باتیں تھیں حضرت غقبہ بن وہاب ایک صحابی تھے حضرت غقبہ بن وہاب کو ابن ابی وہاب بھی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ بنو ابد شمس میں عبد مناف کے حلیف تھے غزوہ بدر اور عہد الخندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے مدینہ میں یہود کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی جس کا انہوں نے کھلے طور پر انکار کیا اس پر جن صحابہ نے انہیں اس کھلے انکار کی پر ملامت کی ان میں بن بنواب بھی شامل تھے چنانچہ واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومان بن اذا بھاری بن امر اور شاس بن عدی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اسلام کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے انہیں ڈرایا جس پر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کس پاس ڈراتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں جس طرح نصارہ نے کہا تھا اللہ تعالی نے ان کے متعلق عیت ناد الفرمائی و كالت يہود و نصارہ نہن و اب نا وي باؤ ال فلما يوزب و كم وجنوب كم بلتم بشرم ميم بلنتم بشرم ممن خلق يكفر ميشا و يوزب من ميشاہ و لہ الملک و سماواتے و لڑتے وہ اور یہود اور نثارہ نے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں تو کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم ان میں سے ہو جن کو اس نے پیدا کیا محض بشر ہو وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اور آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ابن اصحاق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے گروہ کو قبول اسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی طرف ترغیب دلائی غیر اللہ کے معاملہ میں اللہ کی سزا کے متعلق انہیں ڈرایا تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ آپ کی لائی تعلیم کا انکار کیا اس پر حضرت معاذ بن جبل حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اقبا بن واہب نے انہیں کہا اے گروہ یہود اللہ تعالی سے ڈرو اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ وہ رسول اللہ ہیں تم خود ہمارے سامنے ان کی بے شت سے پہلے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے ان کی صفات بیان کیا کرتے تھے اس پر رافیہ بن حرم حریملہ اور وہاب بن یحوزہ نے کہا کہ ہم نے تو میں یہ نہیں کہا اور نہ اللہ تعالی نے حضرت پوسا علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نازل کی ہے نہ کرنی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پوسا کے بعد کوئی بشارت دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے نہ بھیجنا ہے گویا کہ وہ لوگ صاف مکر گئے حالانکہ توہرات میں یہ پیشگویاں موجود ہیں یہی حال آج کل کے بعد مسلمانوں علماء کا ہے جو مسلم عورت ماننے سے انکاری ہیں پہلے آنے کا شور بھی چاہتے تھے اب کہتے ہیں کسی نے نہیں آنا پھر ایک صاحبی ہیں حضرت حبیب بن اسود حضرت حبیب بن اسود بن صاد انصار کے قبیلہ بنو حرام کے آزاد کردہ غلام تھے اب جنگ بدر عہد میں شامل ہوئے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ کا ذکر خبیب کے نام سے بھی ملتا ہے پھر حضرت حسیمہ انصاری تھے ایک صاحب ہی حضرت کا تعلق قبیلہ بنو اشیاء سے تھا بنو غنم بن مالک بن نجار کے حلیف تھے قصبۂ بدر اور اور خندق اور دیگر تمام وضبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے آپ نے حضرت معاویہ بن ابھی صفیان کے دور میں وفات پائی حضرت رافع بن حارث ایک صحابی تھے ان کا نام رافع بن حارث بن سواد ہے تعلق ان کا انصار کے قبیلہ بن مجار سے تھا غزوہ بدر اور عہدر خندق سمیت تمام غذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی حضرت رافع بن حارث کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا <تصفح> پھر حضرت رخیلہ بن صالبہ انصاری ایک بدری صحابی تھے ان کا نام بھی مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے بعض کہتے ہیں رخیلہ بعض الجیلہ اور روحیلا وغیرہ آپ کے والد کا نام سالبہ بن خالد تھا غزوہ بدر اور عہد میں شریک ہوئے ان کا تعلق قبیلہ حضرت کے ایک شاخ بنوبیاض سے تھا اور آپ جنگ صفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے پھر حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب ایک صحابی تھے حضرت جابر کو ان آدمیوں بیان کیا جاتا ہے جو انصار میں سب سے پہلے مکہ میں اسلام لائے حضر بدر اور عہد اور خندہ پر تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے ساتھ شامل ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں بیتے اکباء اللہ میں انصار میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ یہی ہیں انصار کے چند لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقباء اللہ کی رات جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل اپنی بیان کی اور یہ قبیلہ بن نجار کے چھ آدمی تھے اسد بن زرارہ اور اوف بن حارث بن رفا بن افرا اور راف بن مالک بن اجلان اور کتبہ بن عامر بن حدیدہ اور اقوا بن عامر بن نابی بن زید اور جاور بن عبداللہ بن ریاض یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے جب یہ لوگ مدینے آئے تو انہوں نے مدینے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور تبلیغ کی فرواں حضرت ثابت بن اکرم بن سالبہ ایک صحابی تھے بدری صحابی ان کا نام حضرت ثابت بن اکرم بن صالبہ بن ادی بن اجلان تھا انصاری قبیلہ بنو عمر بن عمر امر بن اوف کے حلیف تھے آپ بدر سمیت تمام غذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو آسم بن عدی کو مسجد دی کہ اس میں اپنا گھر بنائے مگر آسم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس مسجد کو گھر نہیں بناؤں گا جس میں اللہ تعالی نے جو اتارنا تھا اس کو اتارا ہے البتہ آپ اس کو ثابت بن اکرم کو دے دیں کیونکہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے پھر صاحب نے حضرت ثابت بن اکرم کو یہ جگہ تافر دی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی بار سے یہ جگہ جو دی تھی وہ مسجد کا حصہ ہو گئی یا اس کے قریب ترین جگہ ہوگی اور کسی وقت میں وہاں نمازیں پڑی جاتی ہوں گی بہرحال الترجمہ کرنے والوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میرا خیال نہ صحیح طرح ٹھیک نہیں ہے بعض باتوں کی وضاحت ہوتی ہے اس لیے ریسرچ سل والے جو یہ نوٹس میں جو آتے ہیں اس کو ذرا تحقیق کر کے صحیح طرح بھیجا کریں صرف صرف اسکول کے بچوں کی طرح ترجمہ نہ کر دیا کریں پھر جنگ موتا میں حضرت عبداللہ بن کی شہادت کے بعد اسلامی جھنڈا ثابت بن اکرم نے اٹھایا اور کہا اے مسلمانوں کے گروہ اپنے میں سے کسی ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کرو لوگوں نے کہا ہم آپ کو مقرر کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس پر لوگوں نے حضرت خالدین ولید کو اپنا سردار مقرر کر لیا ابنِ شام کسی ارتنبیہ میں اس کا ذکر ہے تاریخ میں آتا ہے کہ جنگ محتا کے موقع پر جب مسلمانوں نے دشمن کا لشکر دیکھا اور اس کی تعداد اور ساز و سامان کو دیکھ کر انہیں انہوں نے گمان کیا کہ اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں تو وہ تو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جان کے میں شرکت کی جب دشمن ہمارے قریب آیا تو ہم نے دیکھا کہ تعداد اسلحہ گھوڑوں اور سونے اور ریشوں وغیرہ میں اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں یہ دیکھ کر میری آنکھیں چندے گئیں اس پر حضرت ثابت بن اکرم نے مجھ سے کہا کہ اے وہ تیری حالت ایسی لگتی ہے جیسے تو نے کوئی بہت بڑا لشکر دیکھ لیا ہے میں نے کہا تو وہ ریرا ہیں میں نے کہا ہاں اس پر حضرت ثابت نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ بدر میں شامل نہیں ہوئے ہمیں وہاں بھی کثرت تعداد کے ذریعے فتح نہیں ملی تھی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی تھی اور یہاں بھی یہی ہوگا حضرت وکر کی خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ مرتدین کی طرف روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید لوگوں کے مقابلہ پر روانہ ہوتے وقت اگر اذان سنتے تو حملہ نہ کرتے اور اگر اذان نہ سنتے تو حملہ کر دیتے جب آپ اس قوم کی طرف پہنچے جو وضاحہ مقام میں تھی تو آپ نے حضرت وقاشا بن محسن اور حضرت ثابت بن اکرم کو مخر بنا کر بھیجا کہ دشمن کی خبر لائیں اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے حضرت کاشاہ کے گھوڑے کا نام حضرام تھا اور ثابت کے گھوڑے کا نام المہبر تھا بہرحال ان دونوں کا سامنا جب یہ کر رہے تھے تو اور اس کے بھائی سلمہ سے ہوا جو انہی کی طرح مخبری کرنے کے لیے آگے آئے ہوئے تھے لشکر سے اپنے آگے آئے ہوئے تھے تو کا سامنا حضرت کاشاہ سے ہوا اور سلمہ کا حضرت ثابت سے اور ان دونوں یہ جو بھائی تھے ان دونوں نے ان دونوں صحابہ کو شہید کر دیا ایک روایت ہے وہ واقع ایسی سے کہ ہم دو سو سوار لشکر کے آگے آگے چل چلنے, چلنے والے تھے اور حضرت بن خطاب ہمارے امیر تھے اور ثابت اور رقاشا ہمارے آگے تھے جب ہم لوگ ان کے پاس سے گزرے تو ہمیں یہ منظر شدید ناگوار گزرا کیونکہ یہ شہادت ان کی شہادت کے بعد جو بھی پیچھے سے دو سو لشکر گزرا حز خالد اور باقی مسلمان ابھی ہمارے پیچھے تھے ہم ان مقتولوں کے پاس کھڑے رہے یہ شہید ہوئے تھے یہاں تک کہ حز خالد آئے اور ان کے حکم سے ہم نے ثابت اور اکاشا کو ان کے خون آلود کپڑوں میں وہیں دفن کر دیا روایت میں آتا ہے جب تو مسلمان ہوئے تو حضرت امیر المومین عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا نہیں کروں گا تمہارے دو مسلمان حضرت وکاشا اور حضرت ثابت بن اکرم کا کو شہید تم ان کو شہید کرنے کی وجہ ہو بعد میں یہ شہید کرنے والے جو مسلمان بھی ہو گئے تو ان کو حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ تمہارے سے محبت نہیں مجھے ہو سکتی کیونکہ تم دو مسلمانوں کے شہید کرنے والے ہوں اس پر طلحہ نے کہا کہ یا امیر علم ان کو تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے عطا فرمائی ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ثابت کو طلحہ نے بارہ ہجری میں بزاخہ کے مقام پر شہید کیا پھر حضرت سلمہ بن سلامہ بدری صاحب بھی تھے انساری تھے اور قبیلہ اوس کے خاندان بن و اشود سن کا تعلق تھا جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خبر پہنچی تو آپ ان اولین لوگوں میں سے تھے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے آپ بیت اقبا اولہ اور ثانیہ دونوں میں شامل ہوئے اور نیز آپ کو بدر سمیت تمام وضبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی سادت حاصل ہوئی حضرت عمر نے آپ کو اپنے دور خلافت میں یمامہ کا حکمران مقرر فرمایا عمر بن قطعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن سلامہ اور حضرت ابو صبرا بن عبی رحم کے درمیان موقعات کام فرمائی لیکن ابن احساس کے نزدیک سلمہ بن سلامہ اور حضرت زبیر بن عوام کے درمیان اوقات قائم ہوئی ان کے بچپن کا ایک واقعہ آپ اپنے بچپن کا خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو کہ میں چھوٹی عمر کا تھا اور اپنے خاندان کے چند آدمیوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی عالم وہاں آ گیا اور اس نے ہمارے سامنے قیامت اور حساب اور میزان اور جنت اور دولت خطے کو شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ مشرک اور بت پرست جہنم میں ڈالے جائیں گے آپ کے خاندان کے لوگ چونکہ بت پرست تھے اس لیے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ان لوگوں نے یہودی عالم سے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بات کے آخرت کی زندگی کا ان کو کوئی تصور نہیں تھا اور اپنے اعمال کا بدلا پائیں گے اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے اس پر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس جگہ سے ایک نبی آئے گا اس پر ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب آئے گا اس نے کہا کہ میری طرف اس نے میری طرف اشارہ کیا کہتے ہیں تو چھوٹا تھا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس لڑکے نے عمر پائی تو یہ ضرور اس نبی کو دیکھے گا حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کچھ سال ہی گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہمیں اطلاع ملی اور ہم سب ایمان لے آئے جو بت پرست آگ پرست سب ایمان لے آئے اس وقت وہ یہودی عالم بھی زندہ تھا کہتے ہیں وہ یہودی عالم بھی زندہ تھا مگر حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا اور ہم نے اس کو کہا کہ تم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر خبریں سنایا کرتے تھے اب خود ہی ایمان نہیں لائے اس پر اس نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا آخر وہ شخص کہتے ہیں کہ اسی طرح کفر کی حالت میں مر گیا حضرت عثمان کے زمانے میں جو فتنوں نے سر اٹھایا تو آپ نے اجرت نشینی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو عبادتِ الہی کے لیے وقف کر دیا یعنی کہ بوشا نشین ہو گئے کیونکہ فتن اصول کافی بڑھ رہے تھے اور صرف عبادت الہی کیا کرتے تھے ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں چونتیس ہجری میں وفات ہوئی بعض کہتے ہیں پینتالیس ہجری میں وفات ہوئی ان کی عمر چوہتر سال تھی جب ان کی وفات ہوئی اور مدینہ میں ہی وفات ہوئی پھر حضر بن عتیق ایک بدری صاحب بھی تھے غزبۂ بدر اور تمام غزبات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراج شریک تھے مدینہ میں یہ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہیں حضرت جبر بن عتیق کی کنید عبداللہ تھی اولاد میں دو بیٹے عتیق اور عبداللہ اور ایک بیٹی ام ثابت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر بن عطیق اور حضرت خباب بن ارتھ کے درمیان موقع قائم کی فرمائی فتح مکہ کے موقع پر بن معاویہ بن مالک کا جھنڈا آپ کے پاس تھا حضرت جبر بن عطیق کی وفات اکسٹھ ہجری میں جزید بن معاویہ کی خلافت میں اکہتر سال کی عمر میں تھے دور میں کہنا چاہیے خلافت نہیں تھی حضرت ثابت بن سالبہ جیس ثابت بن سالبہ آپ کا نام تھا ثابت بن جزو کہا جاتا ہے ان کو ستر انصار کے ساتھ عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے غزوہ بدر احد اور خندق خدیبیہ اور خیبر فتح مکہ اور غزوہ طائف میں آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے غزوہ طائف میں شہید ہوئے ثابت اپنے والد والدہ کے ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے پھر صحابی ہیں ایک حضرت سہیل بن وہب کا نام سہیل بن وہ بن رپیہ بن امر بن عامر قریشی تھا ان کی ان کی والدہ کا نام داد تھا مگر وہ بیزا کے نام سے مشہور تھیں اس لیے آپ بھی ابن بیزا کے نام سے مشہور ہوئے چانچے کتب میں آپ کا نام سہیل بن بیزاب بھی ملتا ہے ان کا تعلق کپیلا قریش کے خاندان بنو فہر سے تھا ابتدائی زمانے میں اسلام لائے اسلام لانے کے بعد افشہ کی طرف ہجرت کر گئے وہاں عرصہ تک مقیم رہے جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ ہونے لگی تو مکہ واپس آ گئے اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ گئے حضرت سہیل کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی حضرت عفان بن غزوہ بدر میں شامل ہوئے جب آپ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اس وقت کی عمر چونتیس سال تھی غزب احوت اور خندق اور تمام غضبات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ان کے تیسرے بھائی سہیل مشرقین کی طرف سے غزبۂ بدر میں شامل ہوئے علامہ ابن حضرت کرانی لکھتے ہیں کہ سہل مکہ میں اسلام لائے لیکن کسی سے اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا کریش انہیں بدر میں ساتھ لے گئے اور پھر گرفتار ہوئے وہ ابن مسعود نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ میں نے انہیں مکہ میں نماز پڑھتے دیکھا ہے اس پر وہ آزاد کر دیے گئے پھر مدینہ میں ان کی وفات ہوئی اور آپ کا اور حضرت سہیل سہیل کا جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھایا حضرت سُہیل بن بےضا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب تبوک کے سفر میں انہیں سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آباز سے فرمایا اے سہیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یوں فرمایا تو ہر مرتبہ حضرت سُہیل نے عرض کیا دا بیک یا رسول اللہ یہاں تک کہ لوگوں نے بھی جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد ہے اس پر جو لوگ آگے تھے وہ آپ کی طرف لپ کے اور جو پیچھے تھے وہ بھی آپ کے قریب ہو گئے یہ انداز تھا بلانے کا لوگوں کو بھی توجہ کرنے توجہ کرنے کا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو ایسے شخص پر اللہ آگ کو حرام کر دے گا یہی یہ تاریخ کی کتاب ہے اور یہ مسلمان پڑھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کی بھی ایک تاریخ ہے لیکن ان کے عمل اس کے خلاف ہیں اور اس بات پہ جو ہے ان کے فتوے ہیں وہ بھی ان باتوں کے خلاف ہیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی شراب نہیں نہ ہوتی تھی سوائے تمہاری فضیق یعنی کھجور کی شراب کے یہی وہ شراب تھی جس کا تم فضیخ کہتے ہو کہتے ہیں میں ایک دفعہ کھڑا ابو تالا اور فلاں فلاں کو شراب پلا رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا تمہیں خبر پہنچی ہے کہنے لگا کیا خبر اس نے کہا کہ شراب حرام کی گئی ہے وہ لوگ کہنے لگے جو جن کو یہ شراب پلا رہے تھے انس کو انس کو کہ انس یہ مٹکے اونڈیل دو کہتے تھے پھر میں پھر انہوں نے اس اس شخص کی خبر دینے کے بعد اس شراب سے متعلق پوچھا اور نہ کبھی اس کو دوبارہ پیا ایک حکم آیا اور اس کے بعد ایسی کتاب تھی کہ دوبارہ پھر اس کا ذکر بھی نہیں ہوا شراب کا ایک دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو تعلق کے ساتھ حضرت ابو تجانہ اور حضرت سہیل بن بی تھے جو اس شراب پی رہے تھے غزوہ تبوک سے واپسی پر نو ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی نماز جنازہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں پڑھائی اور وفات کے وقت ان کی کوئی لاد نہیں تھی حضرت وادہ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن نبی وکاس کا جنازہ مسجد سے گزارا جائے یعنی کہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں لوگوں نے حضرت عائشہ کو اس بات کو اوپرا جانا کہ جی بات کر رہی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل بن کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی تھی میرا خیال تھا کھلی جگہ پہ پڑھنی چاہیے تو اس کی اصلاح حضرت عائشہ نے فرمائی کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے حضرت فعیل بن حارت سے ایک صاحب بھی تھے حضرت وفعیل اپنے بھائی حضرت ابو حضرت عبیدہ اور حضرت حسین کے ساتھ غزوہ بدر عہد خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراض شریک رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیل بن حارث کی مواقعات حضرت منظر بن محمد اور بعض روایات کے مطابق حضرت سفیان بن نصر سے قائم فرمائی حضرت فیل کی وفات ستر سال کی عمر میں بتیس ہجری کو ہوئی پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلید بن عمر اسیرہ بن عمر ان کا نام تھا اور کنیت ابو سلید تھی اور ابو سلید کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ان کے والد عمر بھی ابو خارجہ کنیت سے معروف تھے بدر اور دیگر وضوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے آپ قدر کی شاخ بن نجار سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد ابو خارجہ امر بن قیس بھی صحابی تھے جنگ بدر میں شہید ہوئے آپ کے بیٹے شریک ہوئے آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا اور اس وقت دیگیں چڑی ہوئی تھیں جن میں گدے کا گوشت پکرا تھا ہم لوگوں نے ان دیگوں کو الٹ دیا حضرت صالبہ بن حاتب انصاری ایک صحابی تھے جو ان کا تعلق بنو عمر بن اوف سے تھا غزوہ بدر عہد میں ہی شریک ہوئے قبیلہ اوس کی شاخ بنو عمر بن اوف سے جیسا کہ بتایا تعلق تھا غزوہ بدر اور بعض دوسرے وضاحات میں بھی ان کی شرکت کی روایات ملتی ہیں حضرت امامہ بھالی بیان کرتے ہیں کہ سالبہ بن ہاتو انصاری نے رسول اللہ کے پاس آ کر عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے مال عطا کریں آپ نے اس پر فرمایا کہ افسوس کی بات ہے کہ بہت تھوڑے ہیں یہ شکر کرتے ہیں اور مال کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے دعا کی نہیں کی کچھ دیر کے بعد پھر وہ آئے پھر عرض کیے کہ دعا کریں مجھے مال عطا ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے لیے میرا اس حسنہ کافی نہیں ہے مال کی جو خواہش کر رہے ہو کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں پہاڑ کو کہوں کہ وہ میرے لیے سونے اور چاندی کے بن جائے تو ایسا ہی ہو جائے لیکن آپ نے کہا میں نہیں کرتا ایسا مال سے رغبت نہیں رکھنی چاہیے جیسا پھر تیسری دفعہ رسول علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا پھر عرض کیا اسی طرح کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے دعا کریں کہ مجھے مال عطا ہو اس پر علیہ وسلم نے دعا کی کہ سال کو مال عطا کر دیا گاوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی چاند بکریاں تھیں اور اس کے بعد اس میں اتنی برکت پڑی کہ اس طرح بڑھی وہ جس طرح کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یہ ہوا ان کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے زہر اثر کی نمازیں بھی مسجد چھوڑ دیا وہیں پڑھنے لگے پھر اور زیادہ بڑھ گئی تو جمعہ پہ بھی نہیں آتے تھے جمعہ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حوال پوچھا کرتے تھے تو سالبہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس اتنا بڑا رہبڑ ہے بکریوں کا کہ وادی پوری وادی بھری ہوئی ہے اس لیے ان کو سنبھالنے کا وقت لگ جاتا ہے وہ نہیں آتا بہرحال آندر سرسن نے اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا تین دفعہ افسوس کا اظہار کیا پھر جب زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کی آیات ہوئیں نادل ہوئیں تو آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے دو آدمیوں کو بھیجا یہ لوگ جب سالبہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بہانہ بنایا کچھ اور زکوٰۃ نہیں دی انہوں نے کہا اچھا تم لوگ میں سوچتا ہوں تم لوگ اب جا رہے ہو باقی جگہوں پہ زکوٰۃ لینے وہاں سے ہو کے واپس آؤ یہ لوگ اور جگہوں پہ گئے اور ایک شخص نے دوسری جگہ جہاں گئے تھے بہترین اونٹوں میں سے اپنے اونٹ زکوٰۃ دی انہوں نے کہا کہ ہم نے بہترین تو نہیں مانگا تھا انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی خوشی دے رہے ہیں بہرحال یہ ایک لمبا ایک قصہ ہے اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اور زکوٰۃ جمعہ کٹھے کرنے والے جو تھے لینے کے لیے گئے تھے انہوں نے احمد رسول وسلم کو آ کے جب یہ رپورٹ دی تو آد ال رسول وسلم نے فرمایا کہ پھر اس وقت یہ آیت بھی اتری کہ امن عمن عہد اللہ علیہ ناتا نا امن اور پھر یہ وب ماکام جب سے پوری آیت ہے توبہ کی پچہتر سے تک رسول اللہ آج تک ترسور پاس اس وقت سالبا کا ایک عزیز بیٹھا ہوا تھا یہ بات سن کر وہ سالبا کے پاس گیا اور کہا یہ سالبا تجھے پھر افسوس ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیت نادل کی ہے سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کرنے لگا کہ اس سے زکات قبول کی جائے آپ نے فرمایا کہ اب تو اس سے غسول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا چنانچہ واپس گیا ناکام و نا مراد پھر حضوبر کے زمانے میں وہ آئے زکات لے کر حضور وکر نے بھی قبول نہیں کی حضرت عمر کے زمانے میں آئے انہوں نے بھی قبول نہیں کی اور جس بات کو ہاں سر انہوں نے قبول نہیں کیا میں کس نہ کر سکتا ہوں پھر حضرت عثمان جو خلیفہ بنے ان کے پاس آ کر کہنے لگے میری زکوٰۃ قبول کریں تو یہ قبول نہیں کی گئی اور حضرت عثمان کے زمانے میں ہی وفات ہو گئی اب یہ واقعہ جو ہے یہ ساتھ ایک طرف بدری آبہ کے بارے میں ہے کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں دوسری طرف یہ لمبی ایک روایت چل رہی ہے زکاعت قبول نہ کرنے کے بارے میں میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا تھا اس کو سن کے پڑھ کے آپ لوگوں کے دلوں میں بھی ہوا ہوگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ لگتا ہے کہ روایت غلط ہے کسی اور کے بارے میں ہوگی چانچے علامہ ابن حجر اسکلا اسکلانی نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے بھی اس کو اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یہ واقعہ صحیح ثابت ہو جائے کہ اگر یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کسی صاحب سے تقاعت لینے کا اور اس کو نہ لینے کا اب یہ صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس قصے والی شخصیت کے بارے میں میرے خیال میں اسے حضرت ثالبہ کی طرح منصوب کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آپ بدری صاحب بھی تھے اور بدری صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالی نے کھلا بخش کا اعلان کیوں آئے ہوا ہے اور انہیں منافقت اور کسی قسم کی کمزوری نہیں ہو سکتی تھی یہ لکھتے ہیں علامہ حجرس کلانی کہ ابن قلبی کے قول سے اس بات میں فرق یقینی ہو جاتا ہے کہ بدری صحابہ صحابی عہد میں شہید ہو گئے جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن مردو مردو مردویہ نے عطیہ کی صنت سے بہوالا ابن عباس مذکورہ آیت کے متعلق اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے جو فرماتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جسے سالبہ بن ابھی حاتب کہا جاتا تھا وہ انصار میں سے تھا ان کی ایک مجلس میں آ کر کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے پھر طویل قصہ یہ سارا بیان جو ہے بیان کیا یہ سالبہ بن نبی طالب ابھی حاتب ہے اور بدری صاحبی کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ وہ سالوہ بن حاطف ہیں اور یہ روایت پایا ثبوت تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی مسلمان بھی جہنم میں نہیں جائے گا نیز وہ ایک حدیث کسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے فرمایا جو چاہے کرو میں نے تمہاری مفرت کر دی تو یہ لکھتے ہیں کہ جس کا یہ مرتبہ ہو اسے اللہ تعالیٰ دل میں نفاق کا بدلہ کیسے دے گا دل میں اگر نفاق ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بدلہ ملے جنت میں جانے کا پھر لکھتے ہیں کہ جو کچھ نازل ہوا اس کے متعلق کیسے نازل ہو سکتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو لہذا یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اس شخصیت کے علاوہ ہے یعنی سالبہ جو تھے وہ نہیں تھے یہ اور تھے یہ پہلے شہید ہو گئے تھے اور جو جس کا ذکر ہے وہ سالبہ بن نبی ہاطب ہے نام ملتے جلتے ہیں اس لیے یہ غلط فہمی ہوئی اس لیے سالبہ بن ہاطب اور سالبہ بن نبی ہاطب دو مختلف شخصیتیں ہیں پس یہ غلط فہمی اگر کسی بدری صاحب کے بارے میں کبھی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی اللہ جزار علامہ حاضر ابن حضرت اسلم کو کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو بڑا کول کے بیان کر دیا اور یہ جو الزام لگ رہا تھا اس بدری صاحبی پہ اس سے ان کی اس تاریخی روایت سے ہی ان کی بریت ثابت ہوگی پھر ایک صحابت صاحبی ہیں سعد بن عثمان بن خلدہ انصاری بعض کے ان کا نام سعید بن عثمان ہے غزوہ بدر میں شامل ہوئے اون اشخاص میں سے ہیں جن کے پاس جنگ عہد میں جن کے پاؤں جنگ عہد میں اکھڑ گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی معافی کو قرآنِ کریم میں نادل فرمایا آبل اقبا کے بھائی تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کے مقام پر بیر احاب پر تشریف لائے جو اند و کی ملکیت تھا جہاں وہ اپنے بیٹے یعنی کہ انصابی کی اپنے بیٹے عبادہ کو چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو پانی پلائیں عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان پائے جب چھوٹے بیٹے تھے اپنے بعد میں جب حساد آئے تو عبادہ نے آنے والی شخصیت کا حلیہ بیان کیا حضرت سعد نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے پہچانا نہیں جاؤ جا کے ملو ان سے فوری دوڑ کے جاؤ پیچھے چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی حضرت سعد بن عثمان کی اسی سال کی عمر تھی جب ان کی فوات ہوئی پھر ایک صحابی حضرت عامر بن نمیاں ہیں حضرت شام بن عامر کے والد تھے بدر میں شامل تھے اور عہد میں شہید ہوئے قبیلہ بنو بن نجار میں سے تھے حضرت شام بن عامر سے روایت ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کے شودا کے کو دفنانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وسیع قبر کھو دو اور دو یا تین کو ایک قبر میں اتار دو فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے اتارو حضرت شام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عامر بن ابیا کو دو آدمیوں سے پہلے قمر میں اتارا گیا حضرت عمر کے بیٹے ہوشام بن عامر ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا خوب شخص تھا وہ لیکن آپ کی پھر نسل نہیں چلی حضرت عمر بن سرہ ایک صحابی تھے اور واقدی نے ان کا نام معمر بن ابی سرہ بیان کیا قبیلہ بن حارث میں بن فہر میں سے تھے ابو سعید ان کی کو نیت تھی تیسری جی کو مدینہ میں حضرت عثمان کے دور میں ان کے خلاف وفات ہوئی ان کے بھائی حضرت وہ بن عبیثرا معاجرین میں سے تھے دونوں بھائی غصبۂ بدر میں شامل ہوئے غصبۂ اہود اور غصبۂ خندق اور دیگر مشاہد میں بھی احمد الاصلی وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے ان کی نسل کوئی نہیں چلی مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو کلسوم بن ہدم کے مکان پر آ کر قیام کیا پھر حض اسما بن حسین ایک صحابی تھے جو بنو اوف قبیلہ بنو اوف بن حضرت سے تھے ان کے بھائی قبیل بن وبرا اپنے دادا وبرا کی طرح منسوب ہیں یہ اور ان کے بھائی بدر میں شامل ہوئے تھے بعض نے آپ کے بدر میں شامل ہونے سے اختلاف کیا ہے لیکن بہر الباض نے لکھا ہے کہ شامل ہوئے خلیفہ بن ادی ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے ان کا نام بعضوں کہتے ہیں کہ خلیفہ بن عدی لکھا ہے اور بعض میں الیفہ بن عدی غزوہ بدر اور غزوہ وہ دونوں میں شریک تھے الیفہ بن ادی بن عمر بن مالک بن عمر بن مالک بن علی بن بعض صاب بدر میں سے تھے غزوہ بدر سے پہلے غزبۂ بدر سے پہلے مشرف اسلام ہوئے اور سب سے پہلے غزوہ بدر میں شریک ہو کر بدری صاحبی ہونے کی شہادت حاصل کی اس کے بعد غزوہ عود میں شریک ہوئے غزوہ عود کے بعد ان کا نام پردہ اخبار میں چلا جاتا ہے پھر ظاہر نہیں ہوتا مزید کوئی معلومات نہیں ان کے بارے میں اور اس وقت منظر عام پر آتا ہے جب علی کے عہد خلافت میں بڑا لمبا عرصہ یہ ان کی بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے پھر حزتری کے عہد دخلا میں پیش آنے والی تمام لڑائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوئے گئی ہے حزتری کے ساتھ اور وفات کے سال کے بارے میں بھی فیس کی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا حضرت معاذ بن مایس ان کی واقعہ بیرِ معنہ میں شہادت ہوئی ایک وا... ان کے ان کے والد کا نام نائس بھی بیان ہوتا ہے ان کا تعلق حضرت قبیلہ زرقی سے تھا بعض روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر عہد میں شریک تھے اور بیرِ معونہ کے موقع پر شہید ہوئے ایک روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ بعد اسی زخم کی وجہ سے وفات پا گئے تھے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی آئس بن معاذی غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے صلیحدیبیہ کے بعد جب اوینا بن حسن نے غذفان قبیلے کے ساتھ جنگل میں چرنے والے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیوں پر حملہ کیا اور حفاظت پر ایک شخص کو قتل کر کے اونٹنیوں کو ہانک کر لے گیا اور شہید ہونے والے شخص کی بیوی کو بھی اٹھا کر لے گیا جب تب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی جب تو آپ نے آٹھ سواروں کو دشمن کے تعاقب میں بھیجا ان آٹھ سواروں میں حضرت مواض بن مواض بھی شامل تھے اس موقع پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان سواروں میں حضرت ابو بھی شامل تھے بھیجنے سے پہلے آپ نے حضرت ابو ایاش سے فرمایا کہ تم اپنا گھوڑا کسی اور کو دے دو جو تم سے اچھا شاسوار ہے ابو ایاش نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان سب سے بہتر شا سوار ہوں کہتے ہیں یہ کہ کہہ کر ابھی میں پچاس گز ہی چلا تھا کہ گھوڑے نے گرا دیا ابو ایش کہتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ فکر مند ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی سر اس وقت فرمایا تھے اگر تم اپنا گھوڑا کسی اور کو دے دو تو بہتر ہے جب میں کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں پھر بنو ذریق کا خیال ہے کہ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیاش کے گھوڑے پر معاذ بن معاذ یا عائض بن معاذ کو سوار کر دیا حضرت سعد بن زید الاشلی صحابی تھے ان کا تعلق انحصار کی قبیلہ بنو عبدالاشر سے تھا غذبۂ بدر میں شریک ہوئے بعد کا خیال ہے کہ بیت اقوا میں اقبا میں بھی شریک ہوئے غصبۂ بدر عہد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ بنو کریضا کے قیدی بھیجے تھے آپ نے ان کے بدلے میں نجد میں گھوڑے اور ہتھیار خریدے تھے روایت ہے کہ حضرات میں زید نے ایک نجرانی تلوار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دی تھی آپ نے وہ تلوار حضرت محمد بن مسلمہ کو عنایت کر دی اور فرمایا تھا کہ اس سے اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جب لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو اس کو پتھر پر دے مارنا اور گھر میں پھنس جانا یعنی کسی بھی قسم کی فسنا اور فساد میں شامل نہیں ہونا اللہ کرے کہ ان باتوں پر عمل کرنے والے آج کل وہ مسلمان بھی ہوں جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور دنیا میں امن قائم ہو اللہ تعالیٰ انصاف کے درجات بلند کرتا چلا جائے اور ہمیں بھی نیکیاں کرنے قربانیاں کرنے اور اخلاص وفا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توی کتاب فرمائے <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد للہ الحمد للہ <الحمد لله> <نا> <و نستعين> <نستخبره> ونعوذ من شرور ومن من فلا له ومن فلا لہ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد إله إلا الله ونشهد محمد اللہ کم اناہر ولتا کرائے کسکواہ ودوجیب لکھوں والا دیکھ لاہ کر